ابھی تو گھر میں فلش سسٹم ہو گئے ہیں پہلے گھر میں بھنگی آتے تھے چیزیں اٹھانے کے لیے تو کسی نے بھنگی کو دیکھا تھا اس کے کپڑے کیسے ہیں میں ویسے بناؤں گا اس کا جوتا کیسا ہے میں ویسا بناؤں گا اس کا لباس کیسا ہے کسی نے دیکھا تھا آج تک کسی نے خاص روز کے کپڑے پہنے ہیں آج تک جب تمہارے اسلام کو عزت ہی نہیں ہوگی تو خار کو تمہارے اخلاق دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا اخلاق اخلاق اخلاق جب ہم بلندی پر نہیں ہوں گے جب ہم عزت و عزمت پہ نہیں ہوں گے کون دیکھے گا ہمیں کوئی نہیں دیکھتا سب انہیں کو دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو دیکھو ایک دم ان کی ٹانگیں کسی ہوئی ہیں کسی طرح کیا ہوا کہا وہ کل مائیکل جیکسن کو دیکھا تھا اس کی پینٹ ٹائٹ ہو گئی تھی تو میں نے بھی صبح جا کے ٹائٹ کرا لی دوسرے نے کہا بے وقوف وہ تو فیشن بدل گیا ایک گھنٹہ ہو گیا فیشن بدل گیا تو کتنا برا لگ رہا ہے ابھی تو مائکل جیکسن کو میں دیکھ کے آیا ہوں فرانے چینل کے اوپر اس نے بیگی پہنی ہوئی تھی اس نے فوراً جا کے پینٹ میں ہوا بھرائی وہ پھول کے اس طرح سے کھڑی ہو گیا بیگی پہنا لی تھی میں نے خود دیکھ ایک نوجوان ہیڈ پہن کے آیا تو دوسرے نے کہا ہو اس کے کان میں وہ فیشن بدل گیا ہے میں نے خود ٹی وی چینل پہ دیکھا اپ تھوڑا سا چیڑا کر کے پہننا پھرا کر پہنا پہلے بال کھینچے رکھتے تھے پھر انہوں نے کہا یہاں سے کاٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا شیطانی فن آپ یہاں ہوتے ہیں بال چاروں طرف سے کٹے ہوئے کبھی شلوار بالکل نیچے کبھی شلوار بالکل اوپر اللہ کا فضل ہے مولوی کی شلوار جہاں تھی وہیں کھڑی ہوئی اللہ کے فضل سے اوپر گئی ہے نہ نیچے گئی آخا مدنی جہاں بندوار کے گئے تھے وہی کھڑی ہوئی ہے ہے نہ نبی کے ساتھ وفاداری آقا چہرے پہ گاڑی رکھوا کے گئی تھی یہ الحمد اور اس کے سوا کوئی رسم نظر ہی نہیں آتا آقا سر پہ ٹوپی پکڑی دے کے گئے الحمد الحمدللہ نہیں ہل سکتی سر کٹ جائے گا یہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ آقا بالوں کا جو کا کوئی دیکھ کر گئے رب کعبہ کی قسم بہی خوبصورت ہے اور کوئی بال دیکھے بھی نہیں جاتے آنکھوں کو بچے ہو ہی نہیں سکتے ایک ایک چیز میرے نبی کی ہمیں ملی ہوئی تھی اور دنیا ہماری نقل اتارتی تھی جب مسلمان تو اپنی جان کے پیچھے پڑا ت نے جہاز چھوڑا لوگوں نے نبی کی شکل کو چھوڑ دیا تو اپنے نبی کی شکل کی بھی حفاظت نہیں کر سکا تو اپنی ثقافت کی بھی حفاظت نہیں کر سکا تو اپنی تہذیب کی بھی حفاظت نہیں کر سکا کی کی کیسی حیرت مند قوم ہے ہر، ہر،, ہر ہر کسی ادارے کی اپنی ایک ہوتی ہے ہر قوم کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے ہم سے تو ہماری شناخت سن لی گئی ہے ایک نوجوان برطانیہ میں گیا کافی دیر اپنے شیشے کے سامنے کوشش کی داڑھی مونڈی مونچھے مونڈی سب کچھ کر کے بار بار منہ پہ ہاتھ پھیرا کپڑے سیدھے کیے دوسرے سے کہتے یار میں کئی مسلمان تو نہیں لگ رہا تھا اس نے کہا نہیں بالکل نہیں لگ رہا کہتے ہاں اوکے اب ٹھیک ہو گیا ساری دنیا کے اندر ہم نے اپنے اس نوجوان کو اگر تم محنت کر کے اسلام کو عزت دلا دیتے یہ نوجوان دلرا ہوتا جہاز چھوڑ کے کیا بچا رہے ہمارے ہاتھ کیا بچا رہے ہمارے ہاتھ صبح سے لے کے شام تک ہمیں اللہ کے نبی کے خلاف کام کروائے جاتے ہیں زبردست صبح سے لے کے شام تک ہمیں گناہ گھوز گوش کے پلائے جاتے ہم خوش ہیں کہ ہم زندہ تو اور کم از کم اس زندگی سے بہتر تھا مرض سے ہوتے اللہ کے نبی کی سنتوں کے دلیل ہونے سے بہتر تھا مرد سے ہوتے اپنے دین اسلام کے مغلوب ہونے سے بہتر سا ہم مر چکے ہوتے ایسی زندگی پہ تو جانور بھی خوش نہیں ہوں گے میں ان کا پتا ہے ہماری ہمارے نوجوان کس کام کے ہیں ہماری طاقتیں کس کام کی ہیں ہمارا دنیا کس کام کا ہے ہماری قوتیں کس کام کی ہے ہم نہ اپنی شکل بچا سکتے نہ اپنا دماغ بچا سکتے نہ اپنی بیٹیوں کا پردہ بچا سکتے ہماری بخارا کمر کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہے طاقت دوسرے ملکوں کی فوجیں ہمارے ملکوں میں آ کر ہماری بیٹھیوں کے ساتھ نوکارے کرتی ہیں ہم خوش ہیں زندہ تو ہے زندگی نہ ہوتی تو اچھا ایسے زندگی تو کیوٹی اور مچھر بھی برداشت نہیں کرتے اپنی حیرت کے خلاف اور ہم اپنی حیرت کے کی خلاف جیتے ہیں اللہ نے نسخہ بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا ان پر چوتھا نسخہ چوتھا فائدہ یش کی سدورہ قوم اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا ایمان والوں کے دلوں کو جو دل زخمی ہے دلال ہرشی کے جسم پہ لگے ہوئے دے دے دے دے دے دے دے دے جو دل زخمی ہے عبید بن عبی کی تنپتی ہوئی لاشیں دیکھ جو دل زخمی ہے سمیا کے چکڑے دیکھ کے ان دلوں کو شفا ملے گی تو کتاب سے ملے گی سنانچہ جب غزوے ایک قصبے کے موقع پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیا کو قتل کیا تو صحابہ نے انہیں مبارک دی اور کہا کہ اے بلال اللہ تجھے جزائے خیر دے آج تھی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہمارے دل کو ٹھنڈا کر, کر دیا جو ہاتھ میری کسی بہن اٹھے ہوں دل تو تب ٹھنڈا ہوگا جب میں ان ہاتھوں کو کٹا ہوا دیکھ لوں گا جن آنکھوں نے مسلمانوں کے رستے میں سادتوں کے جال ہوں, ان آنکھوں کا چہرے سے لگا رہنا مسلمان کے دل کو ٹھنڈک نہیں دے سکتا جس کھوپڑی کے اندر موجود دماغ نے ہمارے خلاف بربادی کی سات کی ہو اس کھوپڑی کو دماغ سے الگ ہو جانا چاہیے جن بادو نے ہمارے بچوں کو جلایا ہو ان پازوں کو کندھوں سے کٹ جانا چاہیے تب جا کے مسلمان کے دل کو شفا ملے گی ورنہ نہیں مل سکتی مسلمانوں اگر دلوں کی شفا چاہتے ہو اور تمہارے دلوں میں شفا نہیں ہوگی تو آپس میں لڑو گے فلاں قبیلہ فلاں قوم فلا زبان فلا ایسا جب کافروں سے لڑو گے تمہارے دل کھنڈے ہوں گے سکون ہوگا آپس میں کوئی کسی کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائے گا اپنے فصلے کا رخ بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں کرے گا نمبر چار ویود ہی بلوبین اور اللہ ان کے دلوں کے غیر اور غم کو دور کر دے گا جو مسلمانوں کی مظلومیت کی وجہ سے بھرے رہتے ہیں علامیہ شاہ چھٹا فائدہ اللہ تعالی جس کو چاہے گا صوبہ کی توفیق دے گا تم جب لڑنے جاؤ گے تمہاری بہادری تمہاری جورت تمہاری سجاج تمہاری قربانی تمہارے خون سے آنے والی خوشبو تمہارا عزم کافی کو بھی توفیق دے گا کہ وہ مسلمان ہو جائیں مسلمانوں نے جب جہاد کیا ان مجاہدین کو دوست کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور جب جہاد چھوڑا لوگوں کا مسلمان ہونے کی رفتار کمزور پڑ گئی جم پڑ گئی تو تمہارے اتحاد کی برکت سے اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا اور انہیں توبہ کی توفیق دے گا تو تمہارے جہاد کا فائدہ تمہیں نہیں ملتا کافروں کو بھی ملتا ہے اگر تمہیں کافروں پہ ترک آ رہا ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے وہ توزت میں نہ چلے پھر فتال پور اللہ کہتا ہے کیونکہ تمہارے فتال کے بعد انہیں توبہ کی توفی ملے گی ورنہ وہ تو میں پڑے رہیں گے کو بہادر ہوتے ہیں مسلمان کتنے تنگجو ہوتے ہیں نوجوانوں کی, کی چلتی ہوئی کولیا کو ٹیک کر کے کافروں ایسے جوان ہوتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. مجاہدین کی وجہ سے مجاہدین کی خبریں دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے میں نے آپ کو واقع سنایا تھا مبسوط ترقی کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کو جب دفن کیا گیا اس علاقے کے لوگ آئے رات کو کہا یہ کون لوگ کون ہیں کہا ہمارے نبی کے صحابی ہیں کہا رات کو ایک نور آتا ہے قبر میں اور ایک نور نکل کے جاتا ہے اوپر اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں شہادا کے خون کی خوشبو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوئے کے کی مترے دیر کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں شہادات کی لاشیں زمین میں پڑی رہی آٹھ آٹھ سال بعد پچاس پچاس سال بعد کئی کئی سو سال بعد نکالا گیا اسی طرح تر تازہ تھی اس کو دیکھ کے کافر مسلمان ہوئے مسلمانوں کو میدان میں لڑتا دیکھ کے ان کو پتا چلا یہ جوان ہوتے ہیں ہمارا جو جوان نیتے پیگی پینٹ پہن کے اور منہ میں سیٹی لے کے کسی لڑکی کے پیچھے سیٹیاں بجاتا ہے اس کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا تو ان کی طرح داڑیاں مڈا کر ان کے دربار میں کھڑا ہے مجھے ویزا دے دو اس کو دیکھ کے مسلمان ہوگا جو ان کے پاس ڈالو کی بھیک مانگ رہے ہیں ان کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا جو ان کے سامنے چبا چبا کے انگریزی بولتے ہیں دیکھو ہم بھی دی تمہاری طرح بھونک رہے ہیں اب ہمیں اچھا مان لو ان کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا اصل عربی لے جا اختیار کرو اصل پختوں لے جا اختیار کرو جو ہمارے بھائیوں نے اختیار کیا آؤ اصل ایمانی لے جا اختیار کرو طالبان کے پاس وہ ایک عورت تھی پکڑ کے چند دن رکھا آج وہ وہاں اسلام لا چکی ہے اور کہتی ہے ان جیسے لوگ میری نظر سے نہیں گزرے دنیا میں ہوئی کہ نہیں مسلمان ہو چکی لاتوں لوگ تو جی کرو کافروں پہ ترس کھاؤ لوگ کہتے نا بھائی کافروں پہ ترس آتے جاننا میں نہ جائیں اللہ کہتے ترس آتے تو آج لڑنے کے لیے کہیں جائیں گی جہنم نہیں جائیں گے جہنم میں قرآن نے فیصلہ کر دیا نہیں جائیں گے جہنم میں کافی سارے لوگ ان میں سے مسلمانوں کو جنت میں چلے جائیں گے آ جاؤ اور یتوب اللہ کی ایک تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ جو گناہ گار شخص اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے جہاد میں نکلے گا تو ایک رات کی پہرے داری اسے گناہوں سے پاک کر دے گی میں نے وہ عزیفرائطینہ صحابی کو تفن کیا جنازے کے لیے تو حضور نے کہا یہ سارے جانم ہی کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جنت یہ تون نے پہرے داری کی تھی میدان جہاد میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں جو گناہگار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی بدکاری کی ہمارے ساتھ افغانستان کے شروع زمانے میں ہندوستان کا ایک فنکار آیا تھا جو ہاں گانے گاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا فلموں میں ناچتا تھا کہتا تھا بس اب اللہ شہادت دے تو میں پاک ہو سکتا ہوں پھر راگ بیلی میں جا کے شہید ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شہادت کے بعد طرح طرح کی کرامتوں کا ظہور دکھایا تو ساتھی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جہاد کے ذریعے اللہ علیہ الحکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے ساتواں فائدہ ہم حزیب تم انترا دوں کیا تم نے گمان کر دیا ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے ولمّا اللہ اللہ اللہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جاہدومن تم جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ولم من دون ولا رسول ہی ولاجا اور انہوں نے اللہ رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا ولہ خبیر اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے او کلمہ پڑھنے والو جب تک اللہ تمہیں جہاد کرتا نہیں دیکھ لے گا اور یہ چیز کرتا نہیں دیکھ لے گا کہ تم صرف اللہ رسول اور مسلمانوں سے یاری رکھتے ہو کافروں کو اپنا راج دان نہیں بناتے ہو اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے تو جہاد کرو تاکہ تمہارا ایمان اللہ کے ہاں پکا ہو جائے قابل قبول ہو جائے پسندیدہ ہو جائے تو یہ ساتواں فائدہ ہو گیا جہاد کتنی حکمتیں بیان فرما دی جلنے پہلی اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے نمبر دو انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے نمبر تین تمہاری نصرت کر کے تمہیں غالب کرنا چاہتا ہے نمبر چار مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کرنا چاہتا ہے نمبر پانچ ان کے دلوں کا غیص دور کرنا چاہتا ہے نمبر چھ اللہ تعالی جس کو چاہے توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے کافروں میں سے اور مسلمانوں میں سے اور نمبر پانچ اللہ تمہارے ایمان کو جانچ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں پکا مومن ہے اور کون تم میں سے کاف پلاسٹک کا نام کا مسلمان ہے جو کہتے ہیں اللہ تو بہت پیارا پر مجھے مارنا نہیں بالکل کیونکہ مر کے میں نے تیرے پاس آنا ہے اور تیرے پاس آنے کا مجھے دل نہیں کرتا باقی دنیا میں تو کے پاس بھیجنا میں چلا جاؤں گا بس صرف ایک میرا لائن نہیں جڑ رہی نماز پڑھانی ہے پڑھا لے ساری رات پڑھوں گا اذان دلانی ہے اللہ کہتا ہے جب میرا نام لے رہا ہے میں کچھ دوں تو صحیح تجھے کہتا ہے نہیں وہ کسی اور کو دے دے مجھے ہی رہنے دے بس مجھے ہی رہنے دے بس یہ عجیب مومن اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا روزانہ دن میں چالیس دفعہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے آپ سجدے کا بدلہ لینے آپ کہتے نہیں وہ کسی اور کو دے دے میں یہاں ٹھیک ہوں میں یہاں ٹھیک ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا ایمان کی جانچ بھی ہو جائے گی سمجھ آ جائے آپ حضرات ماکان علی مشرقین یامرو مساجد اللہ اب دو طبقے آ ایک طبقہ کافروں کا اور ایک طبقہ ایمان والوں کا ایمان والے وہ ہیں جو استقامت کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یہی مجاہدین ہی اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے اس لیے اب مشرقوں کو حرم میں رہنے کا حق نہیں رہا ماں چان علی مشرقین آئی مساجد اللہ مشرقوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں شاہدین اعلیٰ ان بال قفری اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں اللہ کا حبیتا ہوں ان کے امال ضائع ہو گئے وہ فناری خالدون اور یہ آج میں ہمیشہ رہیں گے ان نما مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے نن آمن جو اللہ پر ہی مان لائے ولیومن آخر آخرت پر ہی مان لائے وہ کامت صلاح نماز قائم کرے وہ آتا زکاتا زکات دیتا رہے ولم اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے الائی کا امید ہے کہ یہ من المحتین ہدایت پانے والوں میں سے امید یقین کے معنی میں ہے کہ یقینا یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے مسجد نبدی میں صحابہ بیٹھے تھے جمعے کی نماز کا وقت تھا اللہ کے نبی ابھی آنے والے تھے کہ آپس میں بحث چل پڑی ایک صحابی نے کہا میں تو ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ سمجھتا ہوں کہ حاجیوں کی خدمت کروں انہیں جا کے پانی پلایا کروں دوسرے نے کہا بھائی مجھے تو ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ لگتا ہے کہ میں جا کے مسجد حرام کی خدمت کروں صعبہ شریف کی تیسرے نے کہا مجھے تو ایمان کے بعد یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں جہاد میں نکل جاؤں حضرت عمر نے ڈانٹا کہ مسجد نبی میں شور کر رہے ہو اللہ کے نبی خطبے سے فارغ ہو جائے انہیں سے فیصلہ کروا لینا سارے خاموش ہو گئے نماز کے بعد مسئلہ آقا کے حضور پیش ہوا آسمان سے اعلان ہو گیا کہ جہاد سب سے افضل ہے حجال تم سکایت الحاجی کیا تم نے بنا لیا ہاتھیوں کے پانی پلانے کو وہ عمارت المسجد الحرامی اور مسجد حرام کے بسانے کو کامن عامن ابلّہ اس شخص کی طرح جو اللہ پر ایمان لایا الاخر وہ آفر پر ایمان لایا وہ فی سبھی اللہ اور اس نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا ایمان کا تذکرہ اس لیے آیا کہ ہر عمل سے پہلے ایمان ضروری ہوتا ہے نماز سے پہلے بھی ایمان ضروری حج سے پہلے بھی, بھی زکاط اور یہ بات مسلمانوں کی آپس میں چڑھ رہی تھی سارے مومن تھے اس لیے مبصرین نے کہا کہ اصل لفظ اس میں جہاد پی سبھی للہ ہے کیونکہ ایمان تو سب کو موجود تھا الحمد للہ لاحد اللہ اللہ جی یہاں برابر نہیں ہو سکتے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا مجاہد کے برابر بھی کوئی عمل ہے فرما الم عجیز میں نہیں پاتا پھر پوچھا گیا فرمایا لم عجیب میں نہیں پاتا پھر پوچھا گیا فرمایا لم عجیت میں نہیں پاتا پھر صحابہ سے پوچھا کیا ممکن ہے کہ ایک شخص ہمیشہ روزے رکھے اور کبھی افطار نہ کرے اور ساری رات عبادت کرے ہر رات اور اس میں تھکے نہ کیا یا رسول اللہ ایسا تو ممکن نہیں ہے فرمایا مجاہد کو اس سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے دیہات کی افضلیت جو ہے وہ بلا شت کو شبہ ہے البتہ جن احادیث میں جہاد پر دیگر اعمال کی افضلیت ہے وہ احادیث بھی صحیح اثر آرٹ مختلف افراد کے حساب سے اللہ کے نبی نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں ایک شخص کے لیے ایک حکم ہوتا ہے اس کے حالات کے مطابق ایک آدمی ہے جہاد میں بہت نکلتا ہے آگے بہت جاتا ہے اور بہت قوت سے لڑتا ہے لیکن وہ نماز میں تھوڑی سستی کرتا ہے تو اسے سمجھایا جائے گا بھائی نماز سب سے افضل ہے تاکہ وہ نماز کی طرف جہاد تو وہ کر ہی رہا ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا اس کے سط کا لگ گیا اب اسے نماز کی تلقین ہو رہی ہے اسی طرح سے کوئی ماں باپ کے سلسلے میں کوئی قصور کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا ماں باپ کی خدمت کرو مختلف چیزیں ہیں لیکن قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں اور میں نے رابطوں کی تشریح آپ حضرات کے سامنے بہت مفصل کی تھی تین معنی کے تحت اور عرض کیا تھا کہ مجاہد کا صدقہ جاریہ مرابط کا صدقہ جاریہ قیامت تک رہتا ہے اور چونکہ جس نے مسجد بنائی اس کو مسجد کا ثواب مدرسہ بنائے مدرسے اور مجاہد کو مرابط کو پورے دین کا ثواب ملتا رہے گا دنیا میں جتنے حج ہوں گے جتنے زکاتیں ہوں گی جتنے آزانے ہوں گی کیونکہ اس نے اسلام کی حفاظت کی ہے تو ان تمام احادیث کو بھی افضلیت معلوم ہوتی ہے اللہ عام عمل کی توفی فطح پر میں اللہ دین جو لوگ وہاں جرو انہوں نے ہجرت کی گھر چھوڑے سبیب اللہ اللہ کے رستے میں دیاد کیا بے امو اپنی مال اور جان سے عند اللہ یہی لوگ درجے میں اللہ کے یہاں بہت بڑے ہیں آزم بلافاظون یہی لوگ کامیاب ہیں ربهم اللہ انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی رضوانندی کی جناتوں کی لہم فیح نعیمقیم جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی رحمت کا تعلق ہے آم کے ساتھ جو ایمان لائے گا اسے رحمت ملے گی اور جو جاہدو جہاد کرے گا اس کے لیے اللہ نے رضوان لایا اور جو ہجرت کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت دی ہے کہ دنیا میں گھر چھوڑا تو اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی خالدین بیا ابادا یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ ان دہ عظیم اللہ تعالیٰ کے یہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا آدر ہے یہاں کی نعمتوں میں مست نہ ہو جاؤ یہاں کے مکان چھوٹے ہیں وہاں کے بڑے ہیں اب یا اللہ یہ خاندان والے رشتے دار والے قبیلے والے یہ نہیں جانے دیتے سن لو پھر یا دین آ من اے ایمان والو لاخ آبا تم نہ بناؤ اپنے باپوں کو اقوام تم اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست ان تحب الفر عال المان اگر وہ کفر کو ترجیح ایمان پر حضرات صحابہ تھے حضرت ابو عبیدہ بن طرح نے اپنے والد کو قتل کیا میدان میں اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ جب ایمان نہیں رہا تو کوئی رشتہ نہیں رہا اور ایمان ہے تو سارے رشتے موجود ہیں میتم مِنْكُمْ جو کافر ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ اور ولیت کا تعلق رکھے گا تو وہ انہی میں وہ جو ہے تو ایسے لوگ گناہگار ہوں گے اب جہاد سے روکنے والی آٹھ چیزیں ہیں اللہ نے ایک ایک چیز گنوا کے بتائی ہے عجیب ہے جہاد جیسے مفصل قرآن میں آپ کو جزیات نہیں ملیں گی کن گنتے آبا کم آپ فرما دیجیے اگر تمہارے باپ باپ دادا پر دادا سارے اصول آ گئے اس میں اور تمہارے بیٹے بیٹے پوتے نوازے پڑپوتے سب آ گئے وہ اخبار حکم تمہارے بھائی تمہاری بیویات حکم تمہارا قبیلہ تمہاری برادری وہ ام والا اور وہ پیسہ جو تم نے کما کے رکھا ہے وہ تجارت اور وہ بزنس وہ تجارت تک شونا کساد جس کے بند ہونے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہم گئے تو پیسے دکان کون چلائے گا مساکنہ اور وہ مکانات جو تمہیں اچھے لگتے ہیں الیکم اگر یہ ساری چیزیں تمہارے ہاں زیادہ محبوب ہیں مین اللہ اللہ سے وہ رسول اور اس کے رسول سے وہ جی ہادی اور اللہ کے رستے میں لڑائی کرنے سے تو پھر تھوڑا انتظار کرو اللہ عمر یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے آزاد والا اللہ یا کوم الفاطین اللہ ایسے فاطف کو پسند نہیں کرتا جو ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی ایمان اور جی پر ترجیح دے دے اب یہی ہے سارے روکنے والے اور ایک ایک کا نام مالک نے گنوا دیا اور فرمایا یہ بھی چھین لوں گا باپ بھی نہیں رہے گا بیٹا بھی نہیں رہے گا مال بھی یہ بھی چھین لوں گا اور آخرت کی نعمتیں بھی چھین لوں گا اور ان کو چھوڑ کے تم چلے گی اللہ کے رستے میں ممکن ہے یہ بھی واپس دے دوں اور وہاں بھی یہ ساری چیزیں تمہیں واپس مل جائیں گی تو ایسے لوگوں کو فاسک قرار دیا ہے جو ان یہ تو پہلے دن میں نے درس میں بہت تفصیل سے دیہات کے معنی حقیقی بیان کر دیے تھے اور آپ اس سبق میں ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاد کے معنی کیا ہے جہاد کا ذکر آ رہا ہے ہجرت کا آگے بھی دیکھے اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سارے میدانوں نے اور حنین کے دن بھی حن میں صحابہ کیا کرنے کیا جی کرنے گئے تھے لڑنے گئے تھے اسبد تم قطرت ہو تم بتایا جا رہ صاحب اب دیہات میں تو نکل گئے سب کو چھوڑ دیا اب ذرا اپنے کو بھی چھوڑ سب کو چھوڑ دیا باپ بیٹا دادا پردادا مال دولت اب کہیں نہ ہو کہ اپنے آپ کو پنے خاں سمجھ لے کہ میں جیتوں گا کہانی تو نہیں اللہ پہ نظر ہونی چاہیے ایک جنگ میں صحابہ نے کہا آج ہم بارہ ہزار ہیں تو جیت جائیں گے اللہ نے ظاہری شکست دی اور بعد میں تمہیں فتح دی اللہ کو مجاہد سے اتنا پیار ہے کہتے ہیں بس میرا بن کے رہ تیری نظر تجھ پہ بھی نہیں ہونی چاہیے میرا بن کے رہے پوری طرح بھائی او منین کے دن تم کسرت جب تمہیں فخر میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے فلم تغنی عنکم سیا پس وہ تمہارے کسی کام نہ آئی وضاکت علی بیمار اور زمین تم پہ تنگ ہو گئے اپنی فراسی کے باوجود اور پھر تم پیٹھ پھیر کے ہٹ گئے سما ان سکینت رسولی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر ولم اور ایمان والوں پر وہ انضرا جنود الروحا اور اللہ نے اتاری ایسی فوجیں جن کو تم نے نہیں دیکھا وہ عضاب اللہ اور کافروں نے عذاب اور کافروں کو اللہ نے عذاب دیا وہ ظالی کا اور یہی سزا ہے کافروں کی سما یا طوب اللہ ذالق پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی اس کے بعد علامیہ شاہ جس کو اللہ نے چاہا و اللہ غفور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یہ پتہ ہے مکہ کے بعد حضور گئے تھے حوازن و تقیب کے قبائل میں بڑا لشکر تھا بارہ کا تھا صحابہ نے کہہ دیا کہ آج تو ہم جائیں گے وہ ظالم چھپے ہوئے تھے لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اچانک انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی ہوازن اور شکیف نے تو سب صحابہ کی پو اکھڑ گئے صرف ایک سو اسی یا دس کا پول آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹے رہے لیکن اللہ کے نبی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہمیں فخر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے اور اس وقت بھی آپ شیر پڑھ رہے تھے انن نبی اللہ عبد المطلف کہ میں نبی ہوں اور جھوٹ اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلف کی اولاد میں سے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کو آواز لگائی بلیہ عباد اللہ انی ان رسول اللہ آؤں لوگوں میری طرف میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر حضرت عباس نے آواز لگائی جن کی آواز تین میل تک جاتی تھی بہت دور پھر صحابہ دوبارہ مشتمے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی اور جو لوگ بھاگے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور مسلمانوں اور مجاہدوں کو سکھا دیا کہ تم اب اللہ کے سپاہی بن چکے ہو دنیا کی چیزوں کو بھی چھوڑو اپنی ذات کو بھی بھلاؤ بس مجھ پہ نظر رکھ کے چلا کرو تو میں تمہیں ہر حال میں فتح دیا کروں گا اب یا اللہ یہ مشرکوں کے بارے میں جو اتنی سختی ہو گئی ہے کہ وہ حرم قریب میں رہے نا اس کی وجہ اور لے لو وجہ یا یو اللہ ددین عامن ایمان والوں ان نمل مشرقوں نہ <نَجَثُن> مشرق ناپاک ہیں پلید ہیں جتنے بھی مشرق ہیں یہود ہوں نصارا ہوں مشرقین ہوں سارے پلید ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس سے بڑا ناپاک کوئی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایک بیوی اپنے خامن کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی جائے وہ پاک رہے گی نا پاک ہو جائے گی وہ ناپاک ہو جائے گی تو ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکے گا تو پاک ہوگا نا پاک ہوگا ایسے فلید لوگوں کو حرم میں رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے فلا یکرب المسد الحرام بس وہ قریب نہ مسجد حرام کے بعد عام ہی اس سال کے بعد وہ تمہاری لطن اگر تمہیں اقتصادی پریشانی ہے کہ وہ تمہارا مال نہیں خریدیں گے تمہارا یہ نہیں خریدیں گے جیسے آج کہتے ہیں کہ پھر پیٹرول کون لے گا فلاں کون اگر تم فقر و فاقے سے ڈرتے ہو انشا و اللہ من انتا چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا تمہاری روزی کافروں کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہاری بھول ہے تم نے انہیں اپنا رزاک سمجھا ہوا ہے ورنہ تمہارا رزاک کل بھی اللہ تھا آج بھی اللہ ہے ام اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے دنیا بھر کے ان یہود و نصارہ سے جو مسلمانوں کے خلاف تصادم کریں قتال کا اعلان آ گیا لڑو لوگوں سے لا ملنا بل ولا بلیہ الاخر جو ایمان نے رکھتے اللہ پر اور نافرت کے دن پر ولا یحرمون ما حرم اللہ رسول اور حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ولا یا دینون دین الحقی اور دین حق کو قبول نہیں کرتے مین اللہ دین اوت الکتابا کتاب میں سے ان سے لڑتے رہو حق تھا یو یہاں تک کہ وہ تمہیں جزیہ دے دیں ٹیکس دے دے آئی اپنے ہاتھوں سے وہ ہم اور وہ زلیل ہوں یہ بہت واضح آئے اس بارے میں آ گئی اب اس زمانے میں اس کی کیا تشریح کی جائے ہم سارے ٹیکس دے رہے ہیں اور جتنی قوم بیٹھی ہے ماشاء اللہ ہر ایک پینتیس ڈالر کی مکروز ہے ایک ڈالر تب نے دینے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے اور ان آیتوں کا ہمیں مزاج بنائے سمجھ نصیب فرمائے ان آیتوں کے اب یا اللہ یہود و نصارت تو آلے کتاب ہیں ان کے پاس تو کتاب ہے ان سے کیوں لڑائی ہو رہی ہے کہا نہیں کتاب تو ہے اس کتاب کو بھی بدل چکے اور یہ عام مشرقوں سے کم نہیں ہے کسی چیز میں وقال اللہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اب بتاؤ ایسے لوگوں سے ان لوگوں کے ایمان سے کیا تعلق رہا وقالت ابن اللہ نصارا کہتے ہیں کہ مسیح اللہ جب کا بیٹا ہے یہ ان کی باتیں ہیں ان کے منہ سے قول من قبل ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں یہ بھی ان کی نقل اتارتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مشابہ کرتے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے انا یو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں انہوں نے بنا دیا اپنے علماء کو غروح اور اپنے درویشوں کو ار بابا من دون اللہ اللہ بنا لیا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے وہ جس چیز کو حلال کر دیں اسے حلال سمجھتے ہیں وہ جس کو حرام کر دیں اس کو حرام سمجھتے ہیں اب یہودیوں کا ربی جس چیز پر اپنی مور لگا دیتا ہے کہتے ہیں حلال ہے باقی تمام چیزیں حرام ہیں تو اللہ کو مانتے نہیں اور اپنے پنڈتوں کو انہوں نے سب کچھ مانا ہوا ہے والمسیح ابن مریم اور حضرت مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا <وَاهِدَا> انہیں تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی بندگی کریں لا جس کے سوا کوئی معبود نہیں سبحان اب اماشر کن اللہ پاک ہے ان کے شرک سے ان کے شریک بدلانے سے یا اللہ یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہو گیا ان کا عقیدہ ہے تو پھر ہم ان سے صرف ان کے ذاتی عقیدے سے کیوں لڑیں گے فرمائیں ذاتی عقیدے کی وجہ سے تو لڑائی نہیں ہے لیکن یور آئی اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنی پھوٹوں سے صبح شام ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ اللہ کا دین زمین پر نہ رہے اسلام مٹ جائے مسلمان مٹ جائے یا کم از کم مسلمان مسلمان نہ رہے صبح شام یہ میڈیا وار یہ فلاں وار یہ فلاں وار یہ صبح شام اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور قرآن نے فرما دیا کہ یہ اس وقت تک ولنت و نسارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی طرح کافر نہیں ہو جاؤ گے یا کم از کم اسلام کو نہیں چھوڑ دو گے تو ان کی تو خواہش ہے تو جو تمہارا دین برباد کرنا چاہتے ہو اور ملکوں پہ قابض ہو پھر لڑائی میں تمہیں کیا خیال ہے کیا تمہیں اپنے دین بچاؤ سے رغبت نہیں ہے جو نور اللہ ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو بے اپنے منہ سے ویاب اللہ اور اللہ نے انکار فرما دیا اللہ تم نورا مگر یہ کہ وہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا ہلکا پورا کرنے والا سوائے میں کوئی اور ہے باقی سب نے تو قرآن لپیٹ کے رکھ دیا اللہ کے جو یہ بلند دعوے ہیں ان کے لیے تو یہی تم لوگ اپنی زبانی اور جسم قربان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں رسول بالخدا مسلمانوں تمہیں اسلام کی قیمت پتہ نہیں ہے دیکھو وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کے بھیجا اب ہدایت ایسی چیز ہے اس کی آدمی جان بھی قربان کرے و دین الحق اور سچا دین دے کے بھیجا کیوں تاکہ یہ دین دنیا میں زلیل ہوتا رہے فرمایا نہیں پر میں کلی تاکہ اللہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر ولو کری حل مشرق اگر مشرق نہ چاہے یا یو الذین دینو ہدایت کی بہت تشریح ہے عام طور پہ بیان ہوتی رہتی ہے آپ جل میں ہوگی اے ایمان والو احباری غرحانی بہت زبردست اشارہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دماغ کھول دے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزی جو ہے وہ تو سب کی ہے نا مسلمانوں کی انسانوں کی سب انسانوں کے لیے یہ یہود و النسارا کے جو بڑے لوگ ہیں نا یہ دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لینا چاہتے ہیں تاکہ تمام انسانیت کو اپنا غلام بنا لیں یہ ان کی اس عادت کو ذکر کیا کہ یہ ساری دنیا کی دولت سمیت کے اپنے پاس جمع کریں گے تاکہ دنیا فقیر ہو جائے غلام ہو جائے پھر ان کے سامنے اپنی گندگیاں رکھیں گے کہ اب یہ گندگی کرو تو تمہیں اتنے پیسے یہ اجلاس کرو تو تمہیں اتنے پیسے تو یاد رکھو اس پیسے سے قیامت کے دن تو میں انہیں داغوں گا لیکن تمہاری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان کے اس خصوصوں کو اس جادو کو توڑو والو انباری و روحبانی ان کے بہت سارے پنڈت اور درگیش لیا موناسبل بالباطل یہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال ماحق طریقے سے سدون انسدی اللہ پھر اس مال کے ذریعے سے وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں یہ ناحق طریقے نہیں ہیں یہ ساری دنیا کو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کر رکھا ہے سودی نظام فلاں نظام یہ نظام ساری دنیا کی دولت مرکوز ہو کے چند انسانوں کے قدموں میں ہے اور امیروں کے کتے بھی جو ہے مچھر کھائے اور کمبل میں سوئے اور غریبوں کے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ یہ باطل طریقوں سے لوگوں کے اموال کھا کر جمع کر لیں گے اور ان کے ڈھیر اپنے پاس لگا لیں گے کیوں تاکہ اللہ کے رستے سے روک سکے ولین تھا اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو ولائی ان کی بونحافی اللہ اور اسے خاص نہیں اللہ کے رستے میں بابشن علیم انہیں درزما عذاب آپ کی خوشخبری دے دیجیے جس دن اس آگ کو دہایا جائے گا ناری جہنم جہنم کی آگ میں پھر جائیں گے اس کے ذریعے سے ان کے ماتھے و ان کی کروٹیں و ان کی پیٹھیں ہاں یہ ہے وہ ماں کنس تم لوتے یہ ہے وہ سرمایہ جس پہ تم سرمایہ دار بنے بیٹھے تھے جو تم نے جمع کیا تھا بدوکو ما کم تم تک نظور پکو اس چیز کو جسے تم نے جمع کیا اب اللہ تعالیٰ مہینے سال کے جہاد کا حکم تو تو نے دے دیا اب ہم کیا کریں گے چار مہینے نہیں لڑیں گے پھر اس دوران وہ پھر قوت بنا لیں گے کیا صورت بنے گی اس کی پوری ترتیب سمجھا دی اور فرمایا کہ ذرا ہوشیار رہنا یہ کافر مہینے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے ان کو آگے پیچھے اب مہینے نہیں کرنے دینا تاکہ ترتیب دنیا میں ایک سمت پہ آ جائے اور اسلامی نظام مضبوط ہو جائے اندر تو شہور اِسنا اشرا شارن فی کتاب اللہ بے مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں بارہ مہینے ہے اللہ کی کتاب میں یوم خلق اسلامات ولا جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مینا الحرم اس میں چار مہینے ادب والے ہیں غالب دین الم یہی سیدھا رکھتا ہے فلاں ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو لیکن یا اللہ قتال کر سکتے ہیں کہ نہیں اور میں کتاب تو کر سکتے ہو وہ قاتل المشرقی اور لڑو تمام مشرقوں سے ہر حال میں کما قاتل جس طرح وہ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں علم لیکن جان لو اللہ تعالیٰ تتوہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ مہینے آگے پیچھے کر دیں تو فرمایا یہ تو کفر ہے اس کفر کو بھی برداشت نہ کرو ان نمنسی فل کفری مہینوں کو آگے پیچھے ہٹانا یہ کفر کی بڑھائی ہوئی چیز ہے یوزلو کے ہلدی گمراہی میں پڑتے ہیں اس کے ذریعے سے کافر لوگ جو ہلو ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں آمن اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں کہتے چلو اس سال کا رجب جو ہے نا وہ بعد میں آئے گا یہ مہینہ ہم دوسرا قرار دیتے ہیں ایک ایک گھنٹہ سوئیاں آگے کر لو ایک گھنٹہ سوئیاں پیچھے کر لو اب یہ کر لو اب وہ کر لو کما بھائی وہ دن وہی ہے سورج وہی ہے رات وہی ہے دن وہی ہے رجب وہی ہے شابان وہی ہے تمہارے آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے تمہارے آگے پیچھے کرنے کسی آدمی سے کہو کہ میرا آرڈر ہے کہ تم پچیس سال چھوٹے ہو گئے ہو یہ آڈر ہے تمہارا پچیس سال چھوٹے ہو گئے ہو تو ساری دنیا کی عورتیں لائن لگا لیں گے ہمیں دے دو یہ ہم ہوتی ہیں آگے ہم چھوٹی ہوتی ہیں تو یہ زندگی یہ عمر یہ دن یہ یہ تو تبدیلیاں ہونے ہو نہیں سکتی اوقات کے اندر لیکن آتی وہ عزت ہے اللہ تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام کیا کہتے ہیں چار مہینے حرام ہے نا بس وہ ہم چار کر لیں گے کسی نہ کسی طرح ادھر سے ادھر سے ادھر سے لے کے چار عدت پوری کر لیں گے تعداد پوری کر لیں گے محرم اللہ بس حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو جس نے اللہ نے حرام کیا کہتے ہیں ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں مزیر ہو چکے وہ اپنے برے اعمال پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں بہت عقل بند ہیں اللہ دل کومل کا اللہ تعالیٰ کو ہدایت نہیں دیتا اب اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اب بھی اگر تم زمین میں چپک گئے اور جہاز میں نہ نکلے تو پھر میں ایسی مار دوں گا تمہیں کہ یاد رکھوں گا اب پیار سے آ رہا ہے تھوڑا غصے کی طرف اب وعدے سے آ رہا ہے وعید کی طرف اب نرمی سے آ رہا ہے تھوڑا سختی کی طرف اب جہاد کی کرکتی ہوئی دعوت آسمان سے اتر رہی ہے اور اس دعوت کو سننے کے بعد کوئی مسلمان نہیں بیٹھ سکتا یا ایو اللہ دین اے ایمان والو اے اللہ کے کی ما وم تمہیں کیا ہو گیا اذا پیلا کم فرو جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو ان فرو نہ فرو القروجال لڑنے کے لیے نکلنا عام نکلنے کو ان نہیں کہتے عام نکلنے کو ان نہیں کہتے یہ نکلنا قتال کے لیے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو لڑنے کے لیے کل تم ال ارف تھا پھر تعلیل ہو گئی کہ تم زمین کے ساتھ بھاری ہو جاتے ہو ائی علاج نعیم دنیا زمین کی نعمتیں مٹی کی بنی ہوئی دیوی مٹی کی بنا, مٹی کا بنا ہوا مکان مٹی کا بنا ہوا پیسہ اللہ تمہیں اوپر لے جانا چاہتا ہے اور تم نیچے کی چیزوں کے ساتھ چپک رہے ہو جہاد کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے اوپر فریشے لے جاتے ہیں استقبال ہوتا ہے جنتیں بنائی ہیں کھیل کود کلب ہے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جہاز وہ سبز پرندوں کی شکل کے کیا کیا چیزیں ہیں اور تم زمین میں چپک رہے ہو اللہ اکبر ہر تم بل حیات کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو من الخر آخرت کے مقابلے میں سنا متا الحات الدنیا پت نہیں ہے دنیا کی زندگی کا متا دنیا کی زندگی کا نفع فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں بلا قلیل مگر مغ... بہت تھوڑا لفظ مطالعے میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک محدث کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کے الفاظ میں سے تین الفاظ کی گستجو تھی سبارہ کا سبارہ کا یہ کیا معنی ہے مجھے اس کی اصلی معنی چاہیے تھا جو عرب اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہے اور وہ صرف گاؤں کے لوگ جانتے ہیں دیہاتی لوگ ابھی اصلی پشتو سننی ہے تو مردان میں نہیں ملے گی یہ تو کہتے ہیں سپیشل چائے روڑا اب کو سپیشل کہاں سے پشتو میں آ گیا اب آپ کو اصلی پشتو چاہیے تو کہاں جائیں گے کسی دیہات میں وہاں آپ کو اصلی پھیٹ زبان ملے گی چھالیس پرانے لوگوں کی تو انہوں نے کہا کہ میں عرب کے ملکوں میں سفر کروں گا مجھے تین لفظوں کے معنی چاہیے ایک تبارہ کا اور ایک رتیم ان نہوں میں نایاتی ناجب اصحاب کہاں اور اصحاب رتیم اور تیسرا متاح اللہ تعالی جگہ جگہ دنیا کو متا کہتا ہے دنیا میں تو کوٹیاں بنگلے کاریں مزے سکون یہ متاح کیا چیز ہے اللہ کہتے ہیں دنیا ساری متاح ہے تو کہتے ہیں میں گیا ایک ایک گاؤں میں پھر کے لوگوں سے پوچھ رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک جگہ میں گیا تو ایک عورت روٹیاں پکا رہی تھی تو وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بٹھا کے وہاں سے چلی گئی کہیں اٹھ کے تو پیچھے ایک کٹا آیا جو دھاری دار کتا تھا کالا رنگ تھا سفید دھاریاں تھی تو عورت کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ روٹی پکا کے سوے کے اوپر صاف کرتی ہے اس طرح یا دیگی صاف کرتی ہے یا ہانڈی کو اس کے اٹھا کے نیچے رکھتی ہے وہ پرانا سا کپڑا ہوتا ہے کوئی اسے اپنے بکسے میں نہیں رکھتا کوئی اس کو سنبھال کے کسی جگہ نہیں رکھتا وہیں پڑا رہتا ہے بیچارا اور اس کو دھوتے بھی سارے چار سال کے بعد ہے ایسا ہوتا ہے نا تو ایک کتا آیا اور اس نے وہ کپڑا منہ میں لیا کسی ہانڈی سے لگا ہوگا ہانڈی میں خوشبو ہوگی گوشت کی تو کتے کو پسند آ گئی وہ لے گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا تو وہ عورت واپس آئی تو بچہ رو رہا تھا تو ماں نے پوچھا کیوں روتا ہے کہتا یا امی رسیم قد المتا وہ تبارہ کابل تینوں لفظ استعمال یا امی اے میری اما جا ار تھاری دار کتا آیا ان کو پتہ چلا رسیم کہتے ہیں کتے کو اللہ نے کہا انہیں کانو میں آیا تین اجبا کہ خار والے اور کتے والے میری نشانیوں میں عجیب لوگ تھے وہ اقدال اس نے وہ گندا سا کپڑا لیا وہ تبارہ اور پہاڑ کے اوپر چلا گیا تبارک اللیبل ملک بلند ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے تو تینوں معنی معلوم ہو گئے تو متا اس استعمال کی چیز کو کہتے ہیں جو ضروری تو بہت ہے لیکن اس کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہوتی اللہ کہتا ہے یہ کہ دنیا ضروری ہے تمہارے لیے مگر اس کی قدر و قیمت آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی متا کی قدر و قیمت تمہارے باقی سامان کے مقابلے میں ہوتی ہے تو اب تم اس متا کے پیچھے پڑے ہو اور باقی ساری چیزیں تم نے چھوڑ دی یہ دنیا کی زندگی متا ہے چھوڑو اس مطا کو اور آؤ میرے پاس آ کے تم دیکھو کہ کیسی کیسی نعمتیں تیار کی ہیں میں نے اور تم دل حیاتی دنیا من فما متا الیاتی دنیا فی آخرت اللہ قلیل دنیا کی زندگی کا نفع نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا میں ایک اور مثال دیتا ہوں ہم ایک دفعہ انڈیا میں تھے تو ہماری شفٹنگ کا آڈر آ گیا تہاڑ جیل سے ہمیں واپس لانا تھا ادھر जम्मू میں तो ہم ایک جگہ تھوڑا سیٹ ہو جاتے تھے آپس میں قرآن پڑھنا پڑھانا پھر جب شفٹ کرتے تھے پھر نئی جگہ لے جانے سے پہلے دھنائی بھی کرتے مارتے پیٹتے جو بھی ان کے بس میں تھا تو ان تعلیموں نے اس دن وہ ہاتھ ہمارے پیچھے کر دیے اب جس آدمی کا بدن بھاری ہو اس کے تو ہاتھ پیچھے مشکل اور ایک رسی لے کے ایسے باندھ دیا کہ اس کا زخم تین مہینے تک ہاتھوں کے اندر رہا رسی کا اندر گھستے اور ہمیں جہاز میں ڈالا ان کا جو فوجی جہاز ہوتا ہے ہم بیس مجاہد تھے ان میں سے کمانڈر سجاد صاحب شہید ہو گئے رحمت اللہ علیہ باقی ساتھی قید میں ہے تو ان کو عطا فرمائے تو آپ یقین کریں کہ اتنی تکلیف ہوئی اس میں کہ مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نفع بھی اٹھایا ہے کوئی مزہ بھی دیکھا ہے کوئی پانی بھی پیا ہے کوئی کھانا بھی کھایا ہے کوئی خوشی بھی دیکھی صرف آدھا دو ڈھائی گھنٹے کی اس تکلیف میں ہمیں اپنی زندگی اس وقت تقریباً عمر میری اٹھائیس سال ہو چکی تھی انتیس سال انتیس سال, سال کے سارے سارے مزے سارے لطف سب بھول گئے ایک منٹ کے اندر تو دنیا کی زندگی کی نعمتیں تو ایسی ہیں جو ایک جھٹکے میں بھول جاتی انسان جب روح نکل رہی ہوگی تو کسی آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی ٹھنڈا پانی چکھا بھی ہے میں نے کبھی بیوی کو ہاتھ بھی لگایا ہے تو جو اتنی عارضی نعمتیں ہیں جو کہ منٹ کے اندر ساٹھ سال کی نعمتیں بھول جاتی ہیں ستر اسی سال کی نعمتیں بھول جاتی ہیں ہم ان نعمتوں کے پیچھے جہاز کو چھوڑ کے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے اب آپ کو اس مثال سے پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیا کی نعمتیں کیوں تھوڑی ہیں کہ قیامت کے دن کی سختی دے کے آدمی کہے گا اللہ شاید دنیا میں میں ایک صبح یا ایک شام رہا تھا ایک صبح یا ایک شام رہا اس لیے کہ یہ نعمتیں پانی ہے آرزی ہے بالکل اگر تم نہیں نکلو گے لڑنے کے لیے یو اقدب تم عذاب اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا تین تشریح اس کی یاد کر لیں ویسے تو بہت ہیں پہلی تشریح کم عذاباً علیما کہ اللہ تمہارے دشمن کو تم پہ مسلط کر دے گا وہ تم سے ایسے کھیلے گا جس طرح جانور کے ساتھ کھیلتا ہے دوسرا یو اجب تم عذابن اللہ بارشیں بند کر دے گا روزی تنگ کر دے گا تیسرا یو ازب کم اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں لڑا دے گا ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے ایک دوسرے کو قتل کرو گے ایک دوسرے کی سازشیں کرو گے ایک دوسرے کو پکڑاؤ گے مسلمان مسلمان کو رسوا کرتا پھرے گا اور کافر تالیاں بجائیں گے بیٹھ یہ جہاد چھوڑنے کی تین نہوستے لیکن کیا اللہ کا جہاد بند ہو جائے گا کیا جہاد بند نہیں ہو سکتا ساری دنیا مل جائے جہاد بند نہیں ہو سکتا سب دل قومن اللہ تمہارے بدلے کوئی اور لوگ لے آئے گا ولہ تذرح سیاح تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے ولہ اللہ شعین اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اللہ تنسر 9 سال پرانا واقعہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے 9 سال پرانا واقعہ آج تم سبوک میں نکلنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو نا نو سال پہلے میرا نبی اکیلا آ رہا تھا ساتھ صرف کسی کے اکبر تھے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا میں نے وہاں ان کو بچا لیا تھا اب تمہارے منہ موڑنے اور دائیں سے کیا فرق پڑتا ہے جس کو میں نے وہاں بچایا تھا اب بھی بچانے کی طاقت رکھتا ہوں جو نہیں آتا نہ آئے کوئی حرج نہیں پڑتا میرے ندی پر تم نے اس وقت, تم اس وقت موجود بھی نہیں تھے وہ بالکل اکیلا اور صدیق کے اکبر دو ساتھی تھے میں نے اپنی ساری مخلوق کو خدمت پہ لگا دیا دشمن سر پہ, پہ پہنچ کے کچھ نہیں کر سکا تھا اب تو جانے ساروں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے اللہ کا انداز دیکھو ہجرت کا واقعہ سبوز کے موقع کے لیے محفوظ رکھا تھا کہ اس موقع پہ سنا کے مسلمانوں کو جہاز پہ لائے گا تن سرو اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے فقد نسلہ اللہ صلاحی مدد کر چکا جہین جب اس کو نکالا تھا کافروں نے سانیت نہیں, نہیں جب کہ وہ دو میں کا ایک تھا ان دو تھے ان میں سے یہ دوسرا تھا الغار جب یہ دونوں غار میں تھے ایک الف میں اللہ کے نبی اور صدیق کے اکبر جمع ہو گئے سبحان اللہ اے دی عقول صاحب جب یہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا لاتحسن غم نہ کرو انہ ماں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ جملہ بہت عجیب ہوتا ہے ان اللہ ماں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ جب غار میں چھپ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا مکڑی نے ڈالا بنایا سب کچھ وہ مشرقین اوپر پہنچ گئے حضرت صدیق کے اکبر سراخ پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے سے سانپ کاٹ رہا ہے اللہ کے نبی گود میں سوئے ہوئے ہیں اوپر سے مشرک آ سر کے اوپر عجیب منظر ہے نا جتنی بے بسی کی موت ہے اور پھر آکا مدنی کو اپنے ہاتھوں سے دیکھنا کہ ان کو کسی نے ہاتھ اٹھایا صدیق کو گوارا نہیں تھا اس لیے کسی مفضر نے لکھا ہے کہ الخوف اللہ نفسی خوف اپنی جان پر ہوتا ہے اور حزم اللہ غیری حزم غیر پر ہوتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو اگر اپنا ڈر ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے لا تخف ان خوف نہ کرو حضرت صدیق اکبر کو اپنا خوف تھا ہی نہیں آپ کو تو اللہ کے نبی کا غم تھا تو فرمایا اللہ تاحسن یہ نبی مجھ پہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت صدیق اکبر کو یہ فرمایا ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سان ضل اللہ اور سکین بس اللہ تعالیٰ کے نے نازل کر دی اپنی سکینت ان پر جنوبر ہوا اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا کلیمت اللہ دین قبر اللہ نے کافروں کی بات نیچے کر دیمت اللہ اللہ کی بات اوپر ہو گئی وہ اللہ عظیز الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے برات کی پہلی آئے میں اس کا ایک ایسا ترجمہ کروں گا جو تمام اقوال کو جامع ہوگا نکلو کفافن آسانی سے ہو و سفالن یا مشکل سے ہو بس یہ ترجمہ اس کے ان تخت اقوال کا جامع ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے نکلو نکلنے میں تمہیں آسانی ہو یا مشکل ہو تمہیں جہاد میں نکلنا پڑے گا حال میں اور یہ کتاب کے لیے تمام صحابہ کے اخوال آپ سن حضرت ابو ایو بنساری بڑھاپے میں نکلے تھے اور کس نے کہا آپ اتنے برے ہیں کا یہ ہی آئیں نہیں بیٹھنے دیتے وہ خفاف و مصیفہ پھر گئے اور کہا کہ میرا جنازہ بھی ساتھ ساتھ لے کے جانا جنگ کے لیے حضرت سعید ابن مسف گئے کس نے کہا اتنے برے ہیں ایک آنکھ بھی ختم ہو چکی پھر بھی آتے ہیں کہا کم از کم مجاہدین کے جوتوں اور سامان کی حفاظت تو کر لوں گا پیچھے بیٹھ کے یا مجھے اپنے گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں چاہے یا بنیا میرے بیٹوں مجھے تیار کرو میرے بیٹوں مجھے تیار کرو یا بنیا میرے بیٹوں مجھے تیار کرو انہوں نے کہا آپ نے اللہ کے نبی سے کے ساتھ ضیاد کیا صدیق اکبر کے ساتھ مل کے کیا فاروق اعظم کے ساتھ مل کے کیا اب ہم آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں کہا نہیں آیش ہمیں نہیں بیٹھنے دیتی اور نکلے اور میدانے اور اسی رستے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قبول فرمایا ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے شام کے موقع پہ دیکھا ایک بزرگ کو اس کی آنکھوں کی جو پلکے ہیں آنکھوں پہ گری ہوئی تھی بلکہ آنکھوں پر اتنے بڑھے تھے پھر بھی نکلے تھے کہتے تھے کہ یہ آیت ہمیں نہیں بیٹھنے دیتی تو ان فرو خفاف خفافم و امتالا کفاپن کے معنی چھوٹے چھوٹے دستوں میں نکلوا تھا پران میں ایک جگہ کیا آیا تھا فن فرو صبات امین فرو جمیا سریا بنا کے نکلو یا جیش بنا کے نکلو چھوٹے سریا کی شکل میں نکلو یا بڑے جیش لشکر کی شکل میں نکلو بات سمجھ آ رہی ہے آپ رات کو تو خفافن کے معنی بھی ہوں گے یا تو ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں نکلو یا سپالن بھار بھاری لشکر لے کے نکلو دوسرا ان فرو خفافن سپالا خفافن عی جب طبیعت نکلنے پہ چاہ رہی ہو تب بھی نکلو وسیقالن اور غیرہ نشاطن طبیعت نہیں چاہ رہی دل نہیں کر رہا تب بھی نکلو ان فروخافا سامان سب چیزیں برابر ہے اسباب موجود ہیں تب بھی نکلو وصال اسباب میں کچھ کمی ہے مگر نکل سکتے ہو مشکل کے ساتھ تو تب بھی نکلو ان فروخافا اگر تم بہادر ہو تب بھی نکلو بہادر نکلنے میں ہلکا ہوتا ہے وصال اور اگر بز دل دس دفعہ بیوی بی سے کہے گا بس میں جا رہا ہوں اب جا رہا ہوں دعا کرنا میرے لیے اس نے کہا بس جا, جا خدا کے لیے پھر واپسی کیا میں, میں جا رہا ہوں ذرا کہاں جا رہا ہوں کیا بس اللہ حفاظت کرے کرسی دم کر دو میرے اوپر کہیں واپس آ جاؤ فرانی چیز دم کر دو کر, کر کے جائے گا پھر رستے میں پوچھے گا کہاں سے گولہ باری شروع ہوتی ہے ساتھی, اچھا ساتھی محمد رسول پھر اچانک کسی گاڑی کی پیچھے آواز آتی تو اچھل کے ڈرائیور پہ گرتا ہے ساتھ نہیں کیا ہوا کہاں وہ پیچھے سے بولا آیا تھا ابھی نہیں آیا اس مجاہد کو ڈبل اجر ملتا ہے عام مجاہد سے ڈبل اجر کیونکہ اس کو ہر لمحے بے کو خوف آتا ہے اور یہ خوف اور خوف اور بہادری یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا اللہ کی طرف سے تو سفافن کے معنی بہادر اور سفالن کے معنی برسل بہادر ہو تب بھی نکلو برسل ہو تب بھی نکلو خفافن کے معنی جوان جوان ہو تب بھی نکلو اور سکالن بوڑھے ہو تب بھی نکلو ایسے بوڑھے جو جا سکیں یہ غزوہ تبوک کا تذکرہ کر رہا ہے اور آقا مدنی کی عمر غزوہ تبوک میں باسٹھ سال تھی کتنی عمر تھی باسٹھ سال تو ان فیرو خفافن و فکالا اس کے یہ تمام معنی خفافن کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ پیچھے تمہاری کوئی زمین ہے ہمارے ساتھی اور بزرگ مولانا شاہ صاحب تشریف لائے ہیں و پہلی آئے کی سورہ برات کی اور ترجمہ آسان یہ رہے گا کہ تمہیں نکلنے کی آسانی ہو تب بھی نکلو اور اگر نکلنے میں مشکل ہو تب بھی نکلو چراط علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی پیچھے ایسی زمین ہو جس میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے تو یہ سپالن میں ہوگا اور جو آدمی بے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور خالی ہے اور مکمل طور پہ تلاش ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں دل اٹکا اچھا ہوا تو وہ ہلکا ہوگا تو ان تمام کو نکلنے کی تلقین فرمائی گئی مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ اہم فریضہ جس کے نہ نکلنے کی شکل میں آزاد علیم آ سکتا ہے درد عذاب آزاد آ سکتا ہے تمہارے اوپر لایا گیا ہے تو اب تم اپنی حالتوں کو اور اپنے آزار کو نہ دیکھو بلکہ ہر حال میں کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرو جناتے رباط کی حادث جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے تو قرطبی وغیرہ میں لکھتے تھے کہ اب شروع عباد اللہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اے اللہ کے بندوں خوشخبری سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اب آگے بڑھتے جاؤ اور اس کو حاصل کرتے رہو وجاہدم فی سبھی اللہ اور لڑو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو اب یہاں سے آگے منافقین کا تذکرہ شروع ہوا ہے کہ منافقین کس کس طرح سے جہاد سے دوری اختیار کرتے ہیں کس طرح سے بہانے بناتے ہیں اور قرآن ان کے بہانوں کا کیا جواب دیتا ہے نماز کتنے بجے جن ساتھیوں کو کرنا و کر لیں دس منٹ جماعت پیچھے سے رب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت تاکید کے ساتھ وما کا جملہ فرما کے تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں نہیں نکلتے ہو اور نہ نکلنے کے رستے میں جو رکاوٹ ہیں وہ دنیا کی چیزیں ہیں ان دنیا کی چیزوں کے لیے لفظ متا استعمال فرما کے ان کی حقارت دل میں ڈالی کہ یہ تو متا ہے قابل قدر چیز نہیں ہے چھوڑ دو اسے پھر تھوڑا سا ڈرایا اگر نہیں نکلو گے تو آزادی علیم دوں گا دردناک عذاب دوں گا کہ دشمن تم پر مسلط ہو جائیں گے اور تم سر سے لے کے پاؤں تک اور ہر طرف سے ان کے غلام بن جاؤ گے یا بارشیں رک جائیں گی روزی نہیں رہے گی آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے پھر آخر میں اپنا وہ استغنا ظاہر کیا جو قرآن کا خاتہ ہے کہ نہیں نکلو گے تو کیا ہے تمہارے نہ نکلنے سے کون سا دین ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے خلق للحروب رجالا جنگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ پیدا کیے ہیں لے آئے گا ان کو ماں ایسے بچے جنتی ہیں پھر تمہاری نصرت اور تائید پر یہ دین موقوف بھی نہیں ہے نو سال پہلے جب ہمارا نبی اکیلا آ رہا تھا تو غار شور میں ہم ہی سے مدد کرنے والے تو اب بھی ہم قادر ہیں اس لیے تمہارے لیے آسانی ہے یا مشکل ہر حال میں تمہیں نکلنا پڑے گا دو طرح کے حضور ہو سکتے ہیں ایک دینی عضر اور ایک دنیاوی عزر جب اللہ کے نبی خود جا رہے ہیں تو تمہارا کوئی دینی عضور باقی نہیں رہتا یعنی مدینہ منورہ میں تمہارے قیام کا مقصد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ ہے تو وہ تو جا رہے ہیں وہ خود مسجد نبی کو اور اپنے صفحہ کے سبوترے کے چار سو سالب علموں کو لے کے وہ تو جا رہے ہیں نکل رہے ہیں لڑنے کے لیے عمر مبارک باسٹھ سال ہے گرمی کا موسم ہے اتنی گرمی ہے کہ اگر روٹی اگر آٹے کو ریت پر ڈال دیں تو وہ پک جائے گوشت کو ریت پہ ڈال دیں تو وہ بھنا جائے باسٹھ سال کی عمر میں وہ جا رہے ہیں تمہارے لیے کون سا دینی حضور رہ جاتا ہے کیا تمہاری مصروفیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات سے زیادہ ہیں اور تمہارا کوئی دنیاوی بھی حضور بھی نہیں رہتا اس لیے کہ جو صحابہ ساتھ جا رہے ہیں ان کی کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں تو وہ بھی تو جا رہے ہیں تو ان حالات میں لگتا ہے کہ تم نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا ورنہ اللہ کے نبی کی صحبت کا اتنا سنہرا موقع اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کا اتنا بہترین موقع تم ضائع نہ کرتے کسی بھی طور پہ پھر اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ آپ تو معاف کرے یا آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو تب بھی انہوں نے نہیں جانا تھا جو آپ نے ان کو چھٹی دے دی چلو نہ جاؤ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیتا چھٹی تو تب بھی نہیں جانا تھا اس وقت ان کا نفاق ذرا کھل کے لوگوں کے سامنے آ جاتا لیکن آپ نے چھٹی مرمت فرما دی تو اس کی وجہ سے آپ یہ اپنی باتیں چھپا رہے ہیں لیکن ایک چیز یہ نہیں چھپا سکتا دنیا میں ہر وہ شخص جو جہاد کی تعلیم کرتا ہو دیہات <تحریک> کی تحریف کرتا ہو دیہات پر اعتراضات کرتا ہو ایک چیز نہیں چھپا سکتا اس کو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ تیاری کر کے رکھتا جب انہوں نے تیاری ہی نہیں کی تو پھر تو صرف یہ نہ جانے کے لیے سارے بارے بنا رہے ہیں نہ جانے کے لیے سارے کون سے یہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کون سے انہوں نے سامان برابر کیا تھا اپنے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا تھا آپ نے بی بچوں کو جدائی کے لیے تیار کچھ بھی تو نہیں کیا تھا انہوں نے یہ تو ایک بہانے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا بہانہ بناتے ہیں آج مسلمان کہتے ہیں جی آپ کی شرطیں نہیں ہیں میں کہتا ہوں شرطیں سناؤ شرطیں بھی نہیں آتی پھر ہم سنا دیتے ہیں کہ یہ شرطیں تو تمہارے اندر ہیں پھر کوئی اور بہانہ بناتے ہیں کہ فلاں زیاد شریف فلاں غیر شریف پھر کوئی اور بہانا پھر کوئی اور بہانا ان پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے سارے بہانے ختم بھی ہو گئے okay, okay. پھر بھی تم نکل جاؤ گے चार, चार। चार। پھر بھی نکلنے کی طاقت تو نہیں ارادہ نہیں ہے کبھی دل میں وسوسہ اور وام بھی نہیں آئے کہ ہم نے نکل کے اللہ کو اپنی جان دینی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو تو تم اتنا نفرت والا سمجھتے ہو کہ اللہ کو جان دینا ہی نہیں چاہتے ہو تو قرآن مجید نے اس انداز میں مناسب